تک محبت رسول نہ کوئی عمل قبول نہیں ہے اس کے بارے. بارے. اللہ معاف بالکل صحیح صحیح بات ہے مفتی صاحب ابھی کچھ عرصہ پہلے میری جو ہے نا وہ دیو بندیوں کی روم میں ایک بات ہوئی تھی وہ امتناع قز کے اوپر کہ وہ تھانوی کا فرح رشیدی کی میرے خیال سے عمارت ہے کہ پہلا داخل ہے یعنی جھوٹ کو تحتی قدرت وہ مانتے ہیں ظاہر سی بات آپ نے ماشاءاللہ پڑھا بھی ہوا ہے کہ تحتی قدرت جو ہیں ممکنات ہوتے ہیں محالات نہیں ہوتے اب ممکنات جب تحتی قدرت ہیں تو جو ممکن تحتی قدرت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا اس پر اختیار ہوتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت وہ ہے کہ جسے استعمال فرما کر اللہ تبارک و تعالی اشیاء کو فنا کرتا ہے مہارے وجود میں لاتا ہے ان پر اللہ کے اختیار ہوتا ہے اور جو محال ہوتا ہے وہ قدرت کے تحت ہوتا ہی نہیں ٹھیک اب ان کے نزدیک یعنی وہ اس ایک بات انہوں نے اس کا عقیدہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھوٹ پر قادر نہیں مانو گے تو اس طرح بندے کی قدرت وہ اے اے اے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے بڑھ جائے گی اب ان کا یہ قیدہ اب کا دیکھو اللہ تعالیٰ نے کل فرمائے ان اللہ, تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے جائے اب میں نے پھر ایک رعایت پڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ فرمان ہے خالق کل شہ انفا اللہ ہر شے کا خالق ہے اس کی عبادت کرو تو وہاں پر بھی لفظ کل استعمال ہوا تو میں نے التظام سے سوال ہی کیا کہ اگر تم کل کے عموم کے اتنے ہی دعوے دار ہو اور کل کے عموم کا دائرہ اتنا وسیع کر رہے ہو کہ کس کو بھی اس کے تحت مان رہے ہو تو معذ اللہ اللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر شے کا خالق اللہ تعالیٰ تو کیا تم ذات و صفات کو بھی اللہ کی اس کل کے تحت مانتے ہو کہ اللہ, اللہ تعالی نے خود کو پیدا کیا اور اپنی صفات کو پیدا کیا تو اب یہ ان پر میں اعتراض کر کے نا چلا گیا اعتراض کر کے چلا گیا کچھ دنوں کے بعد میں دوبارہ گیا تو اب وہ آ کر مجھے کہتے ہیں کہ حضرت وہ آپ نے اعتراض کیا تھا خالی کو کل شہین وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا آپ اس طرح کے اعتراض کر کے چلے گی ہمارے لوگوں کو بس فسا آگے ہمارے لوگ جو ہے تو بس, بس وہ ظاہر لوگوں سے بات کرنا فضول ہے بس تو, تو آج ان شاء مصطفیٰ پر کچھ بات کرتے ہیں ان شاء اللہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ وسلم کو کتنے اختیارات دیے اس پہ ہم فرماتے ہیں اگر آپ اجازت دیں سارے تو مل کے بات کرتے ہیں ان اختیار اللہ اختیاروں پر آج کل کافی یہ لوگ جو بندی وغیرہ آگے پیچھے نا اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کو سرکار والا نے, نے کچھ اختیار دیا ہی نہیں ہے نبی کو ماض اللہ اپنی اپنا اختیار نہیں ہے اپنے اوپر سخر اللہ کافی لوگوں نے نا اللہ, اللہ, اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ دکھایا سب ان شاء اللہ تعالیٰ دکھائے گا اللہ تعالیٰ آئیے ان اللہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں انشاءاللہ آل ہیں کہ ہے کونین نعمت رسول اللہ تعالیٰ ہم کچھ کلام کرتے ہیں انشاءاللہ <متصفح> کہ حدیث پاک بخاری شریف کی کتاب العلم کے اندر جل نمبر ایک اور صفحہ نمبر سولہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ان من من انما حضرت معوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ و, علی و صحابی وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی نے اللہ ساتھ ایر کا ارادہ کرے اس کو دین عطا فرماتا ہے اب صاحب علیہ نے بھی اسی حدیث پاک کو نقل فرمایا مشکات شریف کتاب العلم اور صفحہ نمبر 32 کے اندر اب ملا کاری رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ظاہر ترین یہ ہے کہ اس بات سے کوئی معنی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم مال اور علم دونوں ہی تقسیم فرماتے ہیں مرکات شریف کے اندر جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ٹو سکس سیون کے اندر ملا کاری رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ظاہر ترین یہ ہے کہ اس بات سے کوئی معنی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم مال اور علم دونوں ہی تقسیم فرماتے ہیں اب اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اسی حدیث پا کی ترجمانی کرتے ہوئے کیا احساس فرماتے ہیں سنیے کہ رب ہے معتی یہ ہے قاسم رب ہے معتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں رب ہے یہ ہے اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں اس حدث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی الجل نے آپ کو ہر چیز کی تقسیم کا اختیار عطا فرمایا ہے اب حدیث پاک سنی اگلی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کبھی لا نہیں فرمایا وہ کبھی لا فرماتے ہی نہیں پلیز یہ فضول ٹیکس کرنا چھوڑ دیں میرا مشورہ فضول ٹیکس کر رہے ہیں سارے دیکھیں یہ یا بات سنیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں آپ اپنی ٹیسٹ کرتے ہیں مل کے ایک کام کریں پلیز اس سے نا میری دیکھا میں بین کر میری بھی اس طرح نا اب نظر بڑھتی ہے آگے پیچھے نا اسے سمجھ نہ پلیز میرا مشورہ آپ کو جیسے بات سنیے کہ امام مسلم رحمت اللہ تعالی نے روایت فرماتے مسلم شیش کے اندر مسلم شریف کتاب الفضائل جل نمبر دو اور صفحہ نمبر دو کے نزی سے پاک موجود ہے ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قولا ما سعیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئن قطو فقالا لا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ, وآلہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ نے نہیں فرمایا ہو اس حدیث پاک کو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی روایت کیا ہے بخاری شریف کتاب ال جل نمبر دو اور صفحہ نمبر ایٹ نائن ون کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ جب بھی سرکارت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا تو آپ نے کبھی لا نہیں یعنی نہیں نہیں فرمایا اب اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی عکاسی کیا خوب الفاظ میں فرماتے ہیں کہ واہ کیا کرم ہے تیرا کیا کرم ہے شاہ بتہ تیرا, تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اگلی پاک سنیے امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے روایت فرمایا مسلم شریف کتاب الفضائل ذیل نمبر دو اور صفہ نمبر 253 کے اندر یہ سب موجود ہے ان انا سن رضي الله تعالی عنہ ان رجلن سال النبي صلى الله تعالی علیہ والہ وسلم غانا من بين جبلين فآتاه اياه فآتا قومه فقال ای قومی اسلموا والله ان محمدا صلى الله علیه وآلہ, والہ وسلم ليعتی عطاءا ما یخاف الفقر فقل انسن حقن السلام دنیا اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم سے دو پہاڑوں کے درمیان کی بکریاں مانگی کہنے لگا کوم اسلام لے آؤ کیونکہ خدا کی قسم بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں کہ فکر کا خدشہ ہی نہیں رہتا حضرت انصر رضی اللہ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی صرف دنیا کی وجہ سے مسلمان ہوتا تھا پھر اسلام لانے کے بعد اس کو اسلام دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سے زیادہ محبوب ہو جاتا تھا منگتا کا ہاتھ اس داتا کی دین تھی منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و ارض میں بس ہاتھ بھر کی ہے اسی جی طرح بڑی جسے پال آپ سنی ہوگی پہلے امام بخاری نے بخاری کتاب المناقب کے اندر یہ جسے لکی جل نمبر 1 اور صفہ نمبر 514 ہے اس کا ان ابی هرره رضی اللہ تعالی عنہ ان هو قال قلت يا رسول الله صلى الله علیه و علی وسلم انی سمعت منک حدیثا كثيرا فانساهو قال ابسط رضاؤک فبسطته فعرف بیدہی فی ثم قال دمہو فدممته فما نسیت حدیثا بعدو کہ حضرت ابو حضرت ربی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں آپ سے بہت حدیثیں سنتا ہوں پھر انہیں بھول جاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر کھیلاو میں نے اپنی چادر کھیلا دی آپ نے دونوں خاتوں سے چلو بنا کر چادر میں کچھ ڈال دیا اور فرمایا اسے اس اپنے اوپر لپیٹ لو میں نے چادر کو لپیک لیا اس کے بعد میں کبھی حدیث نہیں بھولا اسی حدیث پاک کو امام مسلم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی روایت کیا ہے مسلم شریف کتاب الفضائل جد نمبر دو صفحہ نمبر تین سوئے کے اندر اور اسی حدیث پاک کو صاحب مشکات, نے مشکات شریف باب المحد صفحہ نمبر پانچ سو کے اندر نقل فرمایا ہے اب اس حدیث پاک کی تشریح کیا ہے اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے منگنے والوں کو قوت حافظہ دینے کا بھی اختیار رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مانگنے والوں کو قوف حافظہ بھی عطا فرما دیتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے جزاک اللہ خیر و خیرا ابھی ماشاءاللہ ہمارے درمیان فیصل بھی چکے ہیں ماشاء اللہ نہ فیمے سحر بھائی ہیں تو میں اس کا بھی نہیں میں کچھ مزید بول سکوں تو ابھی میں دعوہ دیتا ہوں اپ کو کہ اپ ائیں اور اپ کی اختیارات مفصل اس نمبر پر کچھ لفظ صحیح فرمائیں امین جو ہے نبی رحم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وبارک وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم رحمت اللہ تعالی و برکاتہ و مغفرہ بہت بہت شکریہ جناب قبلہ مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم تمام کے قلوب و اذہان میں جو ہے وہ راسخ ہو جائے اور حضور پرنور علیہ صلاحت وسلم کی محبت سے ہمارے سینے اور ہمارے دل روشن ہو جائیں جہاں تک آپ نے ماشاءاللہ اللہ سے کریمہ کا انبار لگایا وہاں یہ فقیر بھی ایک دو حدیثیں سے پیش کرتا ہے <تصفح> حضرت ربیع بن کا اب ربی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ صحابی ہیں کہ جو آپ علیہ سلاۃ والسلام کو تحجد میں وضو کراتے تھے ایک دن حضرت ربی بن کا اللہ تعالیٰ عنہ. حضور علیہ سلاۃ والسلام کو وضو کرا رہے تھے سرکار علیہ سلاط وسلام کا دریا رحمت جوش میں آیا اور آپ نے فرمایا سل ربیہ ربیا مانگو کیا مانگتے ہو فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ کا فِي الْجَنَّةِ یا رسول اللہ حضرت کہتے ہیں میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں میں آپ سے جنت میں جنت کا سوال کرتا ہوں تو سرکار علیہ سلاد السلام نے فرمایا ربیہ جاؤ تمہیں جنت عطا کر دی جنت میں اپنی رفاقت عطا کر دی سبحان اللہ جنت میں اپنی رفاقت ہم نے عطا کر دی سبحان اللہ یہ مسلم شریف کتاب و کے اندر یہ روایت موجود ہے جلد نمبر ایک سفر نمبر ایک کتاب السلاد ٹھیک ہے اور صاحب صاحب مشکل نے کتاب العلم میں نقل کیا صفحہ نمبر 84 اوپر بھائی نے کچھ لکھا ہے کہ نبی علیہ سلاۃ السلام اور شہدا جنت میں زندہ ہیں قبروں میں نہیں یہ بالکل بے وقوف ہے ان کو تھوڑی سی بھی اگر قرآن کی سمجھ ہوتی تو یہ اس طرح کی بات نہ لکھتے میرا ان سے ایک سوال ہے اگر وہ صرف جنت میں زندہ ہیں قبروں میں نہیں تو بھائی مجھے بات کا جواب دے دو قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد ہوا تعالیٰ ان کافروں پر عذاب قبر قبر فرماتا ہے ٹھیک ہے بھائی قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے نا اس بات میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے نا قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بھائی ذرا جواب دیجئے سب ہوتا ہے یہ تو قرآن سے ثابت ہے یہ سب مانتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ قبر کے اندر عذاب کافر کو ہوتا ہے ہوتا ہے مانتے ہیں نا اچھا تو کافر قبر میں زندہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بولو یار بھائی عذاب دیا جا رہا ہے عذاب دیا جا رہا تو عذاب محسوس کرے گا تو عذاب آئے گا نا بھائی محسوس کر رہا ہوگا کوئی اسے تکلیف محسوس ہوگی تو عذاب دینے کا فائدہ کیا اگر اسے محسوس ہی نہیں ہو رہا تو عذاب دینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں تو پتا چلا جب قبر میں کافی زندہ ہے تو شہید زندہ کیسے نہیں ہوگا اللہ اکبر اچھا ان لوگوں نے ایک روایت بخاری شریف کی جو ہے اس کو بھی یہ لوگ جو ہے وہ کھا گئے ہیں اگر آپ بخاری شریف کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ غزہ بدر مفتی صاحب بیٹھے ہوئے میری اصلاح فرمائیں گے غزب بدر کے موقع پر حضرت عمر فاروق کو سرکار علیہ السلام ایک رات پہلے بدر کے میدان میں لے گئے اور وہاں سرکار علیہ سلاطو سلام نے جو لوگ میری بات سن رہے ہیں ایک تو جتنے دوست بیٹھے ہیں روم میں وہ بات نوٹ کر لیں کہ اپنے عقیدے کا پتا تب چلتا ہے جب کسی دوسرے ڈالتا ہے اور بندہ دیکھے کہ کون شخص جو ہے وہ قرآن سے حوالہ دے رہا ہے کون حدیث سے حوالہ دے رہا ہے اور کون دوسری باتوں میں مشغول ہے تو یہ جو بھائی کہہ رہے تھے کہ قبر میں زندہ ہے سب سے پہلے اللہ کی کتاب کی طرف پلٹیے اور دیکھیے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب بھیجا ہے زمین پر تو کیا کہا کہ مستقروں و متان الہین ایک مقررہ مدت کے لیے تم جا رہے ہو تمہارے پاس وہی آئے گی جو اس پر عمل کرے گا اسے کوئی خوف اور کوئی حضام نہیں ہوگا اور اس کے بعد پھر کہاں چلے گی آدم علیہ السلام جنت میں معراج کے موقع پر یہ بات آپ نوٹ کیجیے گا اور سے پوچھے گا مراج کے موقع پر اوپر آخر میر ندیش و السلام اوپر چھوڑ کر ہیں اور سب انسانوں کے لیے سورہ مومنون ایٹ نمبر پندرہ اور سولہ میں اللہ رب الصف نے انسان کی مکمل پیدائش کا بتایا کہ یہ خون کے دی دی دی دی دی دی دی دی اس کے بعد لوٹڑے تو بسن اور پھر تم کب زندہ کیا جاؤ گے قیامت کے دن اس کے بعد تم قیامت کے زندہ کئے جاؤ گے اور یہ عذاب و ثواب جہاں پر روح جاتی ہے عالم میں قرآن نے ہمیں بتایا ہے قرآن کہتا ہے کہ جب ان میں سے کسی کی سورحم مومنون آیت نمبر سو میں اللہ رب الشاسما ہے کہ جب ان میں سے کسی کی موت آتی ہے تو کہتا ہے کہ مالک مجھے واپس بھیج تاکہ میں اچھے کام کروں تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ حرگز نہیں وہ و راہیم برض و نہیں بسون ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ قائل ہے اور میں آخری دلیت دیتا ہوں قرآن میں یہاں یہ شوہ کی یاد ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ کو ہمارے جانے کا کیوں مر جاتے ہیں اپنی جان دے دیتے ہیں دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ کو وہ زندہ ہیں تمہیں ان کی زندگی کا شور نہیں اس کی جو وضاحت ہے مسلم شریف میں اللہ کے رسول نے کی ہے کہ انہیں عرش مفتی صاحب سے یہ پوچھے کیا یہ حدیث ہے کیونکہ کنزول امان میں بھی یہ حدیث نقل کی گئی ہے بات کو سے سنیے کنسول ایمان جو روایت میں, بیان کروں. مسلم میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہدا کی روحوں کو سبز پرندوں کی شکل میں ڈال کر عرصے الہی کے نیچے اوپر آسمانوں پر عرصے اللہ کے نیچے سبز پرندوں کی شکل میں عیش کر رہی ہیں اور وہاں پر مالک سے مالک پوچھتا ہے تمہیں, تمہیں کچھ اور چاہیے تمہیں کچھ اور چاہیے تمہیں کچھ اور چاہیے تو, کچھ اور چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ مالک ہمارے جسموں کو اجساد روح کا لکھا, ہے لکھا ہوا ہے عربی میں ہمارے جسم ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس لوٹا دے اور اللہ ان کی یہ بات قبول نہیں کرتا ہے تو یہ ہے معاملہ قرآن و حدیث کا کہ سہدا کہاں زندہ ہیں؟ ہے عرش الہی کے نیچے شوق پرندوں کی شکل میں اور جو یہ ہم قبر میں زندہ مانتے ہیں یہ تو زندہ درگور ماننا ہے اور موت تمبیا کے لیے بھی ایک رحمت ہوتی ہے اور موت کے بعد کہاں زندہ ہوتے ہیں آسمانوں پر یہ خالص مشرقی نے مکہ والی بت پرستی آئی ہے اور پھر مردوں کو زندہ سمجھ کر پکارا جانے لگا اور ساتھ ساتھ نے اپنا تعارف بھی کراتا ہوں شاید مفتی صاحب کیا ہے تو میں محترم مسلم ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی مجھے یہ نام چھوڑ کر کوئی انڈین فارسین یا کسی دنیا کا کوئی نام پسند نہیں ہے انبیاء سارے نبیوں کا اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ماننے والوں کا نام مسلم اور مجھے یہ اس کے ساتھ آپ کا یا اللہ قابریلوی سنی وہابی شیعہ اہل حدیث جماعت المسلم رجسٹرڈ کراچی وغیرہ لگاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں اس کو کیوں چھوڑ دوں اور میرا داتا جو ہے وہ اللہ رب العضرت آسمانوں والا رب ہے کوئی مدفون لاش میرا داتا نہیں آ میرا غوث العظم سب سے بڑا سننے والا وہی ہے میرا بھی محمد سے ملتا ہے کیونکہ ان کا جو داتا ہے وہی میرا دانتا ان کا جو مشکل پوشا آسمانوں والا رب وہی میرا مشکل الرحمن الرحیم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وبراتہ سب سے پہلے تو سب بھائی کلمہ پڑھ لیں کیونکہ انہوں نے اللہ ز کو آسمان والا اللہ کہا ہے سب سے پہلے سب کلمہ پڑھ لے لا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بہت بڑا کفر کیا ہے اس نے اور اس نے بہت کفر والی بات کی ابھی کہ آسمان والا اللہ جبکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اللہ زمین میں بھی ہے اللہ آسمان میں بھی ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے اور اس نے بہت کفر والی بات کہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ دین نہیں پھیلا سکتا جو یہ کہہ کہ اللہ اوپر ہے یا اللہ نیچے ہے یا اللہ یہاں ہے اللہ وہاں ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا مائک فری کرتا ہوں سب ایک دفعہ پھر کلمہ پڑھ لیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وا جی وا, بڑے اچھے طریقے سے حضرت والا آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ برزخ کی زندگی کوئی اور زندگی ہے اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ شکردہ زندگی اس کا بلکہ ایک مقام ٹھیک ہے اسے رزق بھی دیا جاتا ہے اچھا جی آپ امجد ہیں اسے سے رز بھی دیا جاتا اول تو آپ پر سوال یہ لازم ہے کہ آپ نے یہ جو تشریح کر لی ہے, آپ نے یہ تشریح کر لی کہ وہ زندگی اور ہے یہ زندگی اور ہے یہ تشریح آپ نے کہاں سے کر لی دوسری بات یہ کہ ربی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے حرم اللہ حرم اللہ, ان الانبیاء نبی اللہ, اللہ... اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ <تصفح> آئے. اللہ نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے اور یہ تو وحبیوں کا بھی یہ یقید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی جو زندہ ہے دوسری بات یہ آپ نے وہ آیتیں کہ جو کفار کے حق میں وہ اٹھا کر چھاپ دی انبیاء کرام علی مسلام پر ٹھیک قرآن مجید سے احکام ایک ہوتا ہے اشارت النس ایک دلالت النّ ایک ہوتا ہے عبارت النس اور ایک ہوتا ہے اقتدا انسدا وہ ہوتے ہیں کہ جو حضور کریم علی سلاۃ السلام کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دیں وہ بھی شہید ہے اگر آپ میں سے کوئی عام سا بندہ بھی اٹھ کر مستعفی کری والی سلاۃ و سلام کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دے اور یا پھر کفار سے لڑتے ہوئے شہید ہو جائے تو اس کے حق میں بھی یہ آیت مبارکہ ہے کہ وہ زندہ ہے مگر تمہیں اس کا شعور نہیں اب جب کسی مقام پر کسی ادنا کے لیے کوئی حکم ثابت ہو جائے تو اس سے اعلیٰ حکم خود بخود ثابت ہو جاتا ہے سمجھ بھائی جب کوئی ادنا کے لیے ایک حکم ثابت ہو جائے تو اعلیٰ کے لیے وہ حکم خود ہی ثابت ہو جاتا ہے مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر اللہ تبار کو طالب فرماتا ہے والدین کو اف تک نہ کہو اچھا والدین کو اف تک نہ کہو اب اگر ایک بندہ کھڑا ہو کر یہ کہ قرآن میں تو یہ ہے کہ والدین کو اف نہ, نہ کہو لیکن گالیاں دینا شروع کر دے اپنے والدین کو گالیاں دینا شروع کر دے اور دلیل یہ دے کہ قرآن کے اندر ممانعت آئی ہے کہ والدین کو اف نہ کہو لیکن میں گالی دے رہا ہوں گالی کی ممانت نہیں آئی تو اس بے وقوف سے اس سے اعلیٰ چیز جو ہے یعنی جب اف کہنے کی ممانعت ہے پھر بدولانات اپنے آپ کو شہید کر دے اس کے متعلق یہ کہ وہ حی ہے زندہ ہے جب اللہ تبارک و تعالی لفظ ہئی استعمال فرما رہا ہے لفظ احیا استعمال فرما رہا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں کہ لفظ احیا کا کوئی اور معنی نکال لیں لفظ احیا کا اپنی طرف سے ایک معنی نکال کر یہ کہیں کہ بھئی وہ وہاں کی زندگی کے اندر زندہ ہے یہاں زندہ نہیں ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دنیا سے ایک دوسرے عالم میں منتقل ہو گئے یہ دلیل آپ نے کہاں سے پیدا کر لی کہ اس عالم میں منتقل ہونے کے بعد اس عالم سے ان کا رابطہ ہی ختم معراج کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ احادیث کے اندر آتا ہے جب حضور کریم علی سلاط وسلام نے مسجد اقسا کے اندر امامت کروائی تو سہارے انبیاء آپ علی سلاط والسلام کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے تو میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ نماز پڑھنا کس کا فیل ہے روح کا ہے جسم کا ہے روح اور جسم دونوں کا فیل ہے نماز پڑھنا اور وہ نماز پڑھتے رہیں لہذا آپ کا یہ اس بلال کے یہاں سے اگر کوئی بندہ عالم برزخ میں چلا جائے تو اس کا رابطہ بالکل منقطع ہو جاتا ہے اور وہ زندہ ان معنی کے اندر نہیں ہو جاتا بالکل ناقص و بادی میں کنز امال کنز امال کا حوالہ دیکھیں کنز امال کا حوالہ اس اعتبار سے آپ نے جو دیا ہے وہ ٹھیک نہیں وہ اس لیے کہ قرآن مجید کے جو الفاظ دیکھو کنز العمال قرآن مجید کے لیے دلیل نہیں اگر ایک لفظ قرآن مجید کے اندر سری الفاظ استعمال ہو قرآن میں لفظ سری استعمال ہو تو اس کو آپ مقید نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں لفظ احیا استعمال فرمایا اب احیا ایک عام لفظ ہے کہ جو زندگی کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ بندہ زندہ ہو وہ اپنے روح اور جسم کے ساتھ زندہ ہو تو پتا یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چلا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم اور حکیم کا کلام حکمت سے خالی ہوتا نہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ حی کا اطلاق کیا اور لفظ احیا کا یا حل کا جو لفظ ہے وہ ایک جلد انسان پر ہو سکتا ہے زندہ ہونے کا قبر بھی ہے اس کا آپ کیا کرو گے بالکل قبر ہم کے تمین کے لیے جو قبر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وسیع فرما دیتا ہے اور اس کے اوپر بہت ساری عادی دال اللہ تبارک و تعالیٰ اور یہاں تک کہ ان کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر جا سکیں ہمارا نظر یہ کانسیپٹ ہے یہ نہیں کہ بندہ مرنے کے بعد مٹی کے اندر مل جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لفظ احیا کا استعمال فرما رہا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں کہ اس لفظ کو کریں مقید سب سے پہلے یہ دلیل پھر دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شہید کو زندہ قرار دیا تو صدیق نبی رسول اور تمام رسولوں کا سردار حضور کریں علیہ سلاط و السلام تو وہ بھی سب سے بدرجہ اولہ اور بدرجہ عتم زندہ اور حئی ہوں گے تو آپ یہ جو جناب والا یہ اصدال ہے اور وہ آیات کے جو ایک کفار کے حق میں نازل ہوئی ہیں ان کو اٹھا کر امبیا کرام کے اوپر لگا دینا یہ بہت بڑی آپ کی نا وہ ایک ناقص فہمی ہے اور یہ تحریف قرآن ہے جس کا ببال آپ کو قیامت کے دن دینا پڑے گا مائک فری کرتا ہوں جی میں آئیے مفتی صاحب ایک منٹ ذرا مفتی صاحب کو آنے دیں پھر ہم جب آب آئیے گا مائک فری کرتا ہوں السلام علیکم و رحمتہ اللہ امجد بھی آپ بتائیں کہ پہلے آپ کا مسئلہ کیا ہے آپ کا آپ جو بندی ہو یا وہابی ہو یا شیعہ ہو کیا مسئلہ آپ کا آپ بتا دیں پلیز مجھے تاکہ ہم آپ سے بات کریں نا علمی کیا ہے آپ کی علمی صحیح ہے آپ اتنے جہلانہ سوال کر رہے ہو بے قوفوانہ سوال کر رہے ہو صحیح بات اگر آپ کہتے ہیں کہ قبر میں زندہ نہیں ہوتا تو یہ اتنے دیسے پاگ لکھی ہیں اتنے جیسے پاگ بخاری کے اندر مسلم کے اندر قبر میں مردوں کا عذاب ہوتا ہے تو پھر زندہ کیسے ہوگا یہ مجھے بتائیں کے جواب دیں مجھے ہاں میری اسلامی زبان ہے نا آپ بتائیں یا مجھے جواب دیں کیا آپ دیوبندی ہوئی یا وابی ہوئی شی ہو بتاؤ مجھے آپ پھر ہم آپ سے بات کریں نا ایسی آبادی ہوتی ہیں آبادی کرنے کے لیے پتہ ہوتے ہی کچھ نہیں آپ کو فضول سوال کر رہے ہیں آپ خام خام کے اتنے جیسے باغ موجود ہیں بخاری کے اندر مسلم کے اندر جسے باغ موجود میں آپ کو پڑھ کے سنا سکتا ہوں ابھی صحیح بات ہے نبی باق خود سنی مدد کا عزاب سننا ہے میں آپ کو دیس سنے. دیس سناتا ہوں. میں سنے باق. کہ امام مسلم نے روایت باق سے. مسلم شریف کتاب الفاظ دو صفا نمبر باق باق باق. باق کیا ہے کہ ابو سعید خود ہی اللہ تعالیٰ نے ہو بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا. انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنو نجار کے ایک باغ میں اپنے خچر پر سوار ہو کر جا رہے تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک وہ خچر بتکی قریب تھا کہ وہ خچر آپ کو گرا دیتی وہاں پرچ پانچ یا چار قبریں موجود تھیں آپ نے فرمایا ان قبر والوں کو کون جانتا ہے ایک شخص نے کہا میں جانتا ہوں آپ نے فرمایا یہ لوگ کب مرے, مرے تھے اس نے کہا یہ لوگ زمانہ شرک میں مرے تھے آپ نے فرمایا اس امت کی ان قبروں میں آزمائش کی جا رہی ہے پھر فرمایا فلو لا ان لا فن لو ان یوس مین اکم مین آزاد الما مین ہوں اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالی سے یہ دعا کرتا کہ وہ تم کو بھی وہ عذاب سنائے جو میں سن رہا ہوں۔ دوبارہ سنیے دوسری بار دوبارہ سنیے غور سے بھئی بھائی فلا الا ان لا تدافنوا لا دعوت لا عن اي يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع من فرماتے ہیں اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا کہ وہ تم کو بھی وہ عذاب سنائے جو میں سن رہا ہوں اب اسے جسے پاک سے کیا مراد مجھے جواب دیا ہم جدید اس چیز کا یہ جسے پاک میں نے آپ واضح بتایا کہ مسلم شریف کے اندر جسے پاک موجود ہے اسے جسے پاک سے کیا مراد ہے اسے جسے پاک سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عذاب قبر سننے کا بھی اختیار اطا فرمایا ہے اب اگر آپ کہتے ہیں کہ قبر میں موٹر زندہ ہوتا ہی نہیں ہے وہ جا کے زندہ ہوتا ہے تو عذاب قبر کا جو سلسلہ ہے جسے پا گئے اس سے کیا مراد ہے آپ مجھے چیز سے جواب دیں آگے مائک پر اور اپنا پہلے بتائیں کہ اپنا کیڑا بتایا کیدا کے آپ کا ٹھیک ہے جب تک کرنا آپ کیڑا نہیں بتائیں گے کہ یہ تو سب کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ٹھیک ہے نا اللہ کو مانتے ہیں اللہ کو سب مانتے ہیں. اللہ کو سائی بھی اللہ کو مانتے ہیں یوزی بھی اللہ کو مانتے, ہیں. اللہ, کو مانتے ہیں. اللہ کو سب مانتے ہیں آپ آگے بتائے پہلے کہ کا ٹھیک ہے آپ سنی ہیں یا وہ ہیں یا شیعہ ہیں یا العدیث ہیں کیا ہیں آپ یا دیوبی ہیں آپ عقیدہ بتائیں اپنا ٹھیک ہے پھر فراہم سے میں آپ کی اپنی کتابوں سے ثابت کرتا ہوں کہ آپ کے کیا کیدے ہیں آپ کے ٹھیک ہے آ جاؤں میں ایک بار آپ جی السلام علیکم میری بات سنیں جی عقیدہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا اگر آپ نہ یقین کریں تو آپ کے نزدیک یہ ہوگا کہ اسلام ختم ہو گیا اور مسلم کوئی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی مسلم کوئی نہیں سکتا میں مسلم ہوں ان فرقوں سے دیوبندی بریلوی شیعہ عیسائی یہودی ہندو جماعت المسلم رجسٹرڈ کراچی جماعت اسلامی ان سے میرا ذرا برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے میں بادشور سمجھ و بوجھ کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ان کو غلط مانتا ہوں کفر و شرک کرنے والے مانتا ہوں جی یہی آپ کا وہاں بھی مانو یا یہ کسی نے لکھتا ہے اچھا تم صرف مسلم ہو میں چاہتا ہوں آپ بھی کہلائیں آپ کیوں ہیں یہ انڈین نام یہ کیوں یوز کرتے ہیں آپ اس کو چھوڑ دیں مسلم کہلائیں کوئی حرج نہیں ہے قرآن نے ہمارا نام مسلم رکھا یہ آپ میں نے عقیدہ بتا دیا اپنا جو ہے میں نے طریقہ اور عقیدہ بتا دیا اس سے آگے آپ پوچھنا چاہ رہے تو میں نے بار بار سوال کیا تھا کہ آپ شہدا کی تخصیص اگر کرتے ہیں تو اس علاوہ آفروں کو کیوں آفروں کو کیوں قبر میں زندہ مانتے آپ کے نزدید تو کوئی مرتا ہی نہیں ہے پھر قبر میں جو قرآن کا کفر ہے میرا کسی فرقے سے تو نہیں ہے میں ہزار دفعہ آپ سے کہتا ہوں کہ میں مسلم ہوں آپ یقین کریں گے نہ کریں گے آپ کی مرتی ہے تو بات رہی تھی میں نے دیکھی قرآن سے سب لوگ جو سن رہے ہیں وہ غور سے سنے میں قرآن سے ثبوت دیتا ہوں قرآن آئت نمبر 20 اور 21 میں اللہ تعالی سے متاثر خالدون کلون نب سنگ الموت ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے نبی وسلم سے کہا جا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے جا رہا کہ تو ہم نے تم سے پہلے کسی انسان کے لیے نہیں رکھی اگر آپ مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے السلام علیکم ٹھیک سرمارے ہیں آپ مسلم ہیں ہم بھی مسلم ہیں الحمد ہم کب کہتے ہیں ہم مسلم نہیں ہیں آپ اپنا بتائیں عقیدہ دیکھیں عقیدہ شرط ہے ایمان کا نا ایمان کے لیے سب سے پہلے عقیدہ ہونا چاہیے مسلم کے لیے عقیدہ شرط ہے پہلے عقیدہ بتائے عقیدہ کیا آپ کا اب سرکار نے فرمایا کہ بہتر تہتر فرقے بنیں گے میری امت کے جن میں ایک فرقہ جنتی ہوگا صاحبہ نے پوچھا یار سور جنتی فرقہ کون سا ہوگا فرمایا کہ جو میرے میرے صاحبہ کے طریقے پر ہوگا تو یہ تو ہم سب کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم نے کب مسلمان نہیں سب مسلمان ہیں پر اب بتائیں عقیدہ کیا ہے کا یہ جو آپ باتیں کریں تو باتیں کرتے ہیں بھابھی یہ باتیں کہتے ہیں کہ یہ نبی زندہ ہو گیا مردہ ہو گیا ختم ہو گیا شہید زندہ نہیں ہے شہید زندہ ہے نبی زندہ نہیں ہے بکواس سارے کرتے ہیں پہلے بتائیں کہ آپ کن سے تعلق سے کا ہے ٹھیک ہے نا یہ بتائیں پہلے اور دوسری آپ یہ بےتکی باتیں کر رہے ہیں کہ شہید زندہ نہیں ہوتا الگ مطلب میں نے سوال کیا اس کو مجھے جواب دیں کہ یہ جو عذاب قبر کے بارے میں جسے پاک اتنی ہوئی ہے سرکار نے فرمائی ہے اس کے بارے میں کیا حکم بتایا مجھے آپ ٹھیک ہے اور موت تو یقیناً سب کو آنی ہے اس کا میں کب کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے سب کو موت دینی ہے موت کے مطلب سب نے چکھنا ہے پر انبیاء کی موت میں بتاتا ہوں آپ کو خیر ہے مجھے اب وہ ایک میری مشورہ جسے پاک آپ نے سننی ہوگی مصع و السلام کی کہ اب دیکھے نا کہ وشال کے بارے میں بخاری فرماتے ہیں بخاری کتاب المناقب کے اندر ایک سفر میں سولہ آپ سُنیے اللہ تعالیٰ خطب رسول اللہ صلی اللہ دنیا ابو بکرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خی وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکرا امام روایت کرتے کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کو لے لے یا اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یہ سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے تو ہم کو ان کے رونے پر بڑا تعجب ہوا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ وسلم تو کسی عبد کی خبر دے رہے ہیں جسے اختیار دیا گیا ہے بعد میں معلوم ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی تھے اور ابو بدر صدیق رضی اللہ تعالی عل ہم میں سب سے زیادہ علم والے تھے اس پاک سے کیا مجھے پتہ مراد ہے کہ اس ڈس پاک سے معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا وشال اختیاری تھا نہ کہ استراری وسال تھا اس لیے تھا کہ اللہ تعالی نے میتھ موت کے ہر زیرو انسان نے موت کا مطلب چکھنا ہے اب اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام کو جو نیک لوگ پیش ہودہ ہوتے ہیں ان کا اختیاری مثال نہیں ہوتا بلکہ اختیاری رسال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اختیار دیتا ہے کہ وہ موت اختیار کرے نہ کریں اسی لیے جسے بات بڑی مشی بات سنی ہوگی آپ نے مجبور ہے بہت طویل بات ہے کہ مصیل عصلہ اسلام کے پاس جب ملک المود اسلام تشریف لائے تو آپ نے تماچا مارا بہت زور کیا آپ, آپ کی آنکھ باہر نکل گئی جسے پاک سنی گیا آپ نے جسے پاک سے کیا مراد تھا جب چیز کا جواب دیں مجھے اب آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ نبی تو مر جاؤ گے ختم ہو جاؤ گے سفر اللہ اعتراض تو ماضی اللہ یہ بندی کرتے ہیں وابی کرتے ہیں آپ آئیں بائک پار پلیز آپ بتائیں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے آپ کا عقیدہ کیا ہے پھر ہم آپ سے بات کریں ٹھیک ہے السلام علیکم و اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ہاں یہ اپنے جو بھی بھائی ہیں دیکھے قرآن سے حوالہ دو قبر میں کیوں ہوتا ہے سورہ نو کی آیت مبارکہ ہے اللہ تبارک ارشاد فرماتا ہے نما خفی آکو فلو نارا یعنی جو نو علیہ السلام کے مخالفین تھے اپنے گناہوں کی وجہ سے مما خطی آتی اپنے گناہوں کی وجہ سے گئے ہے کو غرق کیے گئے پھیلے مجھول ہے فعد خلو اور آگ میں داخل کیے گئے اب اگر آپ اہل علم ہیں تو آپ کو یہ بالکل واضح طور پر بتا ہوگا کہ یہ لفظ فاج نہیں فا لفظ فا جتنے بھی حروف عاطف وغیرہ ہوتے ہیں حروف وغیرہ حروف معنی وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں جیسے کہ فا ہو گیا او ہو گیا ما ہو گیا ٹھیک ہے تو ان کی ایک اپنے ایک معنی ہوتے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا فد خلو سوری فعود خلو نعرہ فیل مجول استعمال ہوا فعود خلو نعرہ تو وہ اپنے خطاؤں کی وجہ سے مخ... اپنے خطاؤں کی وجہ سے غرق کیے گئے فعود نارا اور آگ میں داخل کیے گئے جائے گا یا پھر کہاں ڈال دیا جائے گا جنت میں ڈال دیا جائے گا اب یہاں پر فا لو استعمال ہوا کلام <تصفح> کے لیے آتا ہے تاکیب مائل کے لیے یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو اس سے پہلے ہے اس کے فورن بعد یہ ماردے وجود میں آئے یعنی اس کا قبل اس کا ماں قبل جو ہے اس کے ما بعد کے فوراً ما بعد ماں قبل کے فوراً تاکہ اس, اس لیے اس کو کہتے ہیں تو اس احتیاط مبارکہ میں اللہ تبارک اور داخل کیے گئے آگ میں اب یہاں پر آپ دیکھیں اب یہاں اس بات کو تو واضح نہیں کیا جا رہا یہ تو نہیں بتایا جا رہا کہ جب انہوں نے خطائیں کی تو خطائیں کرنے کے فورن بعد ان کو جناب ہے نا وہ آخرت میں یعنی جب حساب کتاب ہو جائے گا تو قیامت کے دن ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے خطائیں کی ان خطاؤں کی وجہ سے اوغری کو ان کو غرق کر دیا گیا فعد خلو فیل مجہون استعمال ہوا اد بھی کے لیے فعود خلو اور داخل کیے گئے نار میں اور لفظ فا استعمال ہوا جو تعقی مائل وصل کا تقاضا کرتا ہے کہ جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پہلے سے تراکی ہوتی ہے, تراخی ہے ہوتا ہوتا اگر یوں ہوتا سما اد تو سما تراکی کا تقاضا کرتا ہے تاخیر کا تقاضا کرتا ہے لفظ ف جو ہے وہ تاخیر کا تقاضا نہیں کرتا جیسے کہ مثال کے طور یہ کہ زربت فکریم درب تو میں نے اسے مارا پھر میں نے اس کی تعظیم کی تو اب دیکھو یہاں پر لفظ فا جو ہے یہ تراخی کا تقاضہ نہیں کر رہا بلکہ فوراً اس فیل کے متحقق ہونے کا تقاضا کرتا ہے کہ میں نے اس کو مارا درپ میں نے اس کو مارا فکریم پھر میں نے اس کی تعظیم کی یا فکریموں پھر وہ تعظیم کیا گیا تو فوراً وہ تعظیم کیا گیا فوراً تعظیم کی اس کی اگر بانسبت یہ ہوتا مثال کے طور پر جا البردو فم الجبات یا جا زیدن فمہ بکرن پہلے زید آیا فمہ بکرن تو لفظ فمہ اس بات کا تقاضی کرتا ہے کہ فلا شخص جو ہے یا تو ایک مہینے بعد آیا یا ایک دن بعد آیا یا دو دن بعد آیا ایک ہے دن بعد وہ آیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ اس حقیق کلام حقیق کلام جو ہے وہ حقیق اور حکمت کی تعریف ہی یہی ہے کہ شیخ ودع اور علی علا ماؤدی اس اسکا رہا ہے کہ انہوں نے تو پتا یہ چلا کہ مرنے کے بعد وہ کافر بھی ہوتا ہے فورا جاتے ہے قبر کے اندر قبر کا عذاب جو ہے وہ بڑھا کے پھر آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب وہ قبر کے اندر گئے تو اب یہ بتا بتائیں کہ عذاب زندہ کو ہوتا ہے وہ بندہ جو ہے وہ زندہ کو ہوتا ہے کہ جس کو پتا ہی نہیں ہے کسی چیز کا مردہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو محسوس ہی نہیں کر سکتا جس چیز کے اندر حیات ہوتی ہے اس کے اندر حس پائی جاتی ہے اور وہ محسوس کر سکتا ہے جہاں ہی ہوگی پر حیات متحقق نہیں ہوگی اور اللہ تبارک تعالی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ داخل کیے گئے آگ میں تو پتہ ہی چلا کہ جب ان کو آگ چھوے گی بندہ بالکل ختم ہے کہ جو محسوس کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا اس کو عذاب دیا جائے تو یہ تو اللہ تبارک کی کلام کے اوپر ہے نا ان لوگوں کو عذاب حیات ہے جب حیات ہے تو وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ کیا ان کو عذاب دیا جا رہا تو جب ایک بھی قبر کے اندر آپ بھی یہ پہلے کہہ رہے تھے وہ میرے بھائی حدیث سے بیان کر رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے قرآن سے بتاؤ یہ کہاں ثابت ہے کہ قبر اگر بندہ زندہ ہے تو اس کی قبر کیوں بنی تو یہ آپ کو کسی نے بتا دیا کہ جو زندہ ہو تو اس کی قبر ہی نہیں بنتی ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہونا یہ تو دین اسلام کا نظریہ یہ تو عقیدہ ہے لہٰذا سب سے پہلے آپ مجھے اس عاظت کریمہ کا جواب دیں پہلے آپ نے کہا کہ جب زندہ ہے تو نہیں ہم رہے جیسے وہ قبر میں گیا اللہ تبارک و فرماتے فوراً داخل کر دیئے گئے اب کے یہاں پر ہیں اور ان کو آزاد دیا جاتے ہیں اور جسم کو ہونے کے جس دیا آداب روح کو دیا جائے جسم کے اندر جب روح ہوگی تو پھر حس پیدا ہوتی محسوس کرنے کی مرنے کے بعد مائک فری کرتا ہوں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ میں لگتا ہے باہر گیا وہ حیدر بھائی تو خراب کرتے بےقوف یہ بھابھی ہے یہ بندی ہے یہ بات کرنے نہیں ہے بس جواب ہے ٹھیک ہے نا یہ بس وہ یہ جو ہے نا وہ ایک دفعہ سابقہ سنا ہے سابقہ سابق میں جب آئے تھے وہ عذاب سے جو احتراج کرتے تھے آئے تھے نا لوگ تو دیکھیں نا سابق کا واقعہ دیکھیں انہیں سنایا آپ کہ اللہ تعالی نے دیکھیں کہ کتنا بڑا معیزہ اللہ تعالی نے کرامت نہیں کر سکتے اللہ تعالی نے کتنا آپ نزول کیا کہ دیکھیں سابق کا ذمہ اللہ تعالی نے دیکھے ترقی بنائی اور کیسے تین سال سوتے رہے پھر اٹھے اللہ تعالیٰ نے رد کیا ان لوگوں کا جو اعتراض کرتے تھے کہ مطلب کہ قبر میں عذاب نہیں ہوگا قبر میں جانا جائیں گے تو عذاب نہیں ہوگا یہ وہ بدہ مردہ رہے ختم ہو جائے گا سارا یہ وہ دیکھیں سابق آف دیکھیں یار کہ تین سال سوتے رہے تین سو سال اور اس طرح اٹھے جیسے لگتا ہے آج کل کل سُنائے کل اب یہ نجدی لوگ ہیں یہ خدیس لوگ ہیں انہوں نے بات ماننی ویسے ہوتی نہیں انہوں نے وہ یہ دل میں مورے لگی ہیں پکینے کی پر ہم کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں لوگوں کی کچھ اچھی بات کریں عشق رسول کی بات کر رہے ہیں سرکار کی محبت کی بات کریں کوئی تاکہ کوئی اور جی رحمتوں ہو اللہ تعالیٰ کے نزور ہو کچھ چھ لفاظ بولے کیا خدیث لوگ آ جاتے ہیں بیس میں بات اللہ معاف کریں گے توجہ سر پر تپڑ مارو صحیح بات ہے ہاں اسی طرح صحیح بات ہے یہ عدیل بھائی اسی طرح یہ بڑے بےقوف لوگ ہیں یار ایسی مارتے رہتے ہیں چھوڑتے رہتے ہیں بس اللہ معاف کریں کیا کیا بکواس کرتے رہتے ہیں یقینی اتنے بے وقوف لوگ ہیں اتنے بےقوف جیسے لوگ میں نے دیکھی کر دینی ہے اب یہ حدیث پڑھتے ہیں خود بات ہے بخارش بھی پڑھتے ہیں سب کچھ پڑھتے ہیں بات ہے پڑھتے ہیں تمام علم رکھتے ہیں چیز پڑھتے ہیں بتائیے دل میں ایسی مرن لگی ہے کہ سنتے کچھ نہیں یار کیا وجہ کی صحیح بات ہے کوئی سمجھ آتی ہے کیسی یار یہ ہم نے بہت دیکھے جی دی ہم, ہم نے لگا جی دس لگائے ہم نے دس سال دس سال ہم نے لگایا ہم نے بہت دیکھے لوگوں کو ہم نے بہت سنایا ہے دیکھا ہم نے یہ بڑے خبرد لوگ ہیں یہ انہوں نے ماننا سب کچھ پڑھتے ہیں سب یہ سب کچھ پڑھتے ہیں بس یہ کہ مانتے نہیں ہے بس وہ یہ اللہ معاف کرو یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا جما دات نباتات حیمانات پر اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا سرکار سلم کو سنا اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا نل تاغ اسلم کو جماعدات پر بھی حمانات پر بھی اس درختوں پر اللہ تعالیٰ نے درختوں پر فلم کی تعلق کرنا اپنے سنا ہوگا واقعہ درخت للتا سلم قدموں پر آئے سر بھائی آواز کی لبائی کرتے ہوئے تشویش لائے پتھروں کو دیکھو اپنے پتھروں پڑے آپ کو نبی تاغص نے اختیار دیا یہ لوگ نہیں مانتے دیکھے تھے لوگ ہیں یہ میں دل بھی روم میں جاؤں گی دفعہ میں اصل میں یہ حدیث لوگ یہ کرتے صحیح نہیں ہے نا میں ان کے روم میں گیا میں نے جا کے بات کی تو انہوں نے فوراً ڈانٹ دے دیا مجھے صحیح ہم تو آتے ہیں جو آتے ہیں ہم بولو کھلا بولو کھل کے بولتے ہیں ہم بات کرتے ہیں تو فوراً ڈانٹ دے دیں گے آپ کو فوراً ڈانٹ دے دیں گے کو یہ ڈانٹ السلام ویلکم بھائی بھائی وہ فوراً ڈانٹا نہ ڈاٹ مینج کرنا کر دوں کیا مسئلہ ہے ان کا ہمارے روم میں آتے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کھل کے دیکھنا بات ہوتی ہے بس یہ کہ ان کے روم میں جائیں تو وہ فوراً ڈانٹ دے دیں گے کوئی ایک بات نہیں کرے گا یہ بہت گن کرتے ہیں صحیح بات ہے اللہ واقع تو آ جائیں حیدر بھائی آپ آ جائیں ان کا نام حیدر بھائی ہے جی نیٹ کے اندر نام اس میں بات ہوئی یہ نسیم سہر بھائی ہے نا ان کا اصل نام حیدر ہے اور یہ بھائی ان کے, کے اندر نیم ہے تو یہ بھی نیم تو صحیح چلتا ہے السلام علیکم نور بھائی آپ نے آنا تھا اگر آنا ہے تو آ جائیں آنا تو آ جائیں ہاں ہاں اب یار بالکل ظاہر لوگ ہیں اب اس کو کیا پتا یہ تاکہ وصل کے لیے فاق کیا آتا ہے اب ان کو سب سے پہلے تو پھر وہ سرف و نام پوری پڑھانی پڑتی ہے ان کو بٹھا کر اور سارا بتانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے یہ اس لیے استعمال ہوتا ہے یہ اس لیے استعمال ہوتا ہے یہ اس ہوتا جہالت ان لوگوں کی بس اللہ تبارک پتہ لگا ان کو ہدایت دے حاضر کا وہ بیان کون کر رہا تھا حاضر کا بیان حضرت ہم تو خود ابھی آئے تھے لائٹ آئی تو ابھی آئے ہم لوگ آئیے جی ہاں حضرت آپ نے عرض کی تھی آپ نے عرض حیدرآبی کام دیں آپ آگے کرتے ہیں ہم بھی سنیں گے آپ کا بہن آج نظر ان شاء اللہ تعالیٰ نظر آ جائے بہن کرتے ہیں آپ آگے جی ہم آپ سنتے ہیں کیسے بیان کرتے ہیں آپ ہم بھی ان اللہ کچھ آپ گھومتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ تو آ جائے حضرت میری آواز آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں یار میرے نیٹ کا مسئلہ ہے پتا نہیں کیا مسئلہ یہ ہے یہ سمجھ نہیں آتا ہاں وہ سرکار یار آپ نے مجھے حکم فرمایا تھا نا حاضر و نازر کر یار یہاں لائٹ ہوتی نہیں پتا یہاں بہت لائٹ جاری ہے اور میں نے دراصل نکال حوالا تو پھر میں شاملہ سافٹ ویئر وغیرہ نا وہاں سے سارے نکال کر تو کاپی پیسٹ کر کے رکھ لیا کرتا ہوں تو انشاءاللہ کل کا مجھے ٹائم دیں کل تین چار موضوعات کے اوپر میں لپیٹ گا حوالہ ہونا ضروری ہے اگر یہاں پر آپ بیان کر رہے نا تو آپ کو حوالہ ضرور ہونا چاہیے حوالے ہوتے ہیں اب وہ کتاب سے دینے میں مزہ نہیں آتا اگر آپ وہ پیسٹ کر دیں یا پھر وہ نیٹ سے کہیں سرچ وغیرہ کر کے نا وہ نکال کر رکھ لیں تو پھر ٹھیک ہوتا ہے اب کتاب اٹھا کر میں بیٹھ جاؤں کے اوپر بیان کرنے پھر مزہ نہیں آتا پھر وہ فائدہ نہیں ہے وہ پھر ایک رٹی رٹائی ہوتی ہے. تو اس لیے میں جب بھی آتا ہوں نا کسی موضوع کے پر بات کرنی ہوتی تو پورے وہ سارے کے سارے نا حوالہ جات نکال کر وہ سسٹم میں اپنے رکھ دیتا ہوں یا تو کمپوزنگ کر لیتا ہوں یا پھر انا نیٹ سے جو کتابیں پڑھی ہوتی ہیں وہاں سے لنک وغیرہ نکال لیتا ہوں یا شاملہ سے کاپی پیسٹ وغیرہ کر لیا کرتا ہوں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب تو میں یہیں پر رہا کروں گا اور انشاءاللہ مختلف موضوعات کے اوپر سیر حاصل گفتگو ہوا کریں گی